سلیم عماں باعد فعروضب اللہ من الشّی طرح بسم اللہ رحمان الرحیم والسلام وسلام علیہ رسول اللہ ولیک وصحابقیہ حبیب اللہ السلاۃ وسلام نبی اللہ ولیکََََََََََََََََََََ الصحابقیا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں انشاء اللہ عزا وجل فیضان سنت کے سلسلے میں آج ہم مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب سے متعلق ان شاء اللہ از وجل سماعت کریں گے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مصعفہ یعنی ہاتھ ملانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابۂ کرام علیہ میروان میں مروج تھا یعنی رائج تھا آب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں آپس میں ہاتھ ملانے سے کینا ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو اس سے کینا جاتا رہتا ہے اور حدیہ بھیجو آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت ہے چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمے کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کریں یعنی قبول فرما لیں اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضاء الہی اجزا بجل کے ان کا کوئی مقصد نہیں تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا آپس میں مصافحہ کرنے کی برکت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مسافا کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خوشک درک کے پتے اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں رشمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دروید پاک پڑتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو سلام کے بعد جب ہم مستعفہ کریں تو درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں چاہے ہم یہی پڑھ لیں صلی اللہ تعالی اعلی محمد تو ان شاء اللہ از درود پاک پڑھنے کی برکت سے اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا شرف حاصل فرمایا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مسافہ کیا سلام کے ساتھ ساتھ مسافح کرنے سے سلام کی تکمیل ہو جاتی ہے حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی پوری قیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے اور پوری تحیت یعنی سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا حسن اخلاق میں سے ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے بوقت خوشی کسی سے گلے ملنا یعنی معائنتہ کرنا یہ سنت ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زید بن حارف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹ آیا حضور علیہ سلا تو سلام اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے ان سے معائنکا کیا اور ان کو بوسہ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرتے شفقت سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لی چنانچہ حضرت عیوب بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتے تھے کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے انہوں نے فرمایا میں کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں ملا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ مصافحہ کرتے یعنی میں نے جب بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ ضرور فرمایا وزیر فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا میں اپنے گھر موجود نہیں تھا جب میں آیا مجھے خبر دی گئی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخت پر رونق افروز تھے آ آف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا یہ بہت بہتر ہوا اور بہتر حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو ان کو بھی گلے سے لگایا چنانچہ حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعفر بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ملے تو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں خوش نصیب صحابہ کرام علیہ ادوان سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں کو چومنے کی بھی سعادت حاصل کیا کرتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک واقعہ مروی ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاد فرمایا کہ ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں کو بوسا دیا جن کو سوئے آتیماں پھیلا کے جل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القائض کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا یہ بھی اس وقت وفد میں شریک تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی منزلوں سے مدینہ شریف پہنچے تو جلدی جلدی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک اور قدم شریف کو بوسا دیا سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشائق و بزرگان دین رحم اللہ کی دست بوسی یعنی ان کے ہاتھ چومنا یقینا دین و دنیا کی خیر و برکت کا باعث بنتی ہے ایک دفعہ کسی نے ایک بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فار اللہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا کہا دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا ٹھہرو ایک دفعہ اس نے جامع دمشق میں خواجہ شریف رحمت اللہ تعالی لے کے دست مبارک کو چوما تھا اس دست بوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا رحمت حق بہانہ جو رحمت حق بہانہ می جوت یعنی اللہ عزل کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی اللہ عزل کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہیں مزید بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے گناہ گار بزرگان دین رحیم اللہ کی دست بوسی کی برکت سے بخشے جائیں گے اور دو کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے تو میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی ایسے اللہ کے نیک بندے اور بزرگان دین سے ہم ملاقات کا شرف حاصل کریں تو ہم ان کے دست بوسی کو بھی کا بھی شرف حاصل کریں کہ یقیناً اس میں دینوں دنیا کی برکتیں پوشیدہ ہیں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کریں صدر الشریعہ شریعہ طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمتہ اللّہ غنی لکھتے ہیں اس کے مصنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری مگر اصل مصافحہ کا جواز حدیث ثابت ہے تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے ماں بین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتیلیاں خالی ہوں اور ہتیلی سے ہتیلی ملنی چاہیے مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کریں درست شریف پڑھیں اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑے یک فر لنا ولکم یعنی اللہ اضاجل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے ہر نماز کے بعد لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یہ جائز ہیں گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں اور یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے صرف تہبند باندھ کر یا پاجامہ پہنے ہو اس وقت معانقہ نہ کریں یعنی گلے نہ ملیں بلکہ کرتا پہنا ہو یا کم از کم چادر لپٹی ہوئی ہونی چاہیے عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں معانقا کرنا یعنی گلے ملنا یہ جائز ہے عالم دین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے مسافہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکرو ہے بعض اسلامی بھائی کو دیکھا گیا ہے اکثر کہ ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں تو یہ बाद کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروح ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ چومنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ محل فتنہ نہ ہو کہ اگر معاذ اللہ شہوت کے لیے کسی اسلامی بھائی سے مصافحہ یا معائنہ کا کیا ہاتھ پاؤں چومے یا نعوذ باللہ پیشانی کا بوسہ لیا تو یہ ناجائز ہے والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں عالم باعمل اور نیک اسلامی بھائی کی آمد پر تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز بلکہ مستحب ہے مگر وہ عالم یا نیک شخص بذات خود اپنے آپ کو تعظیم کا اہل تصور نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کرے اور اگر کوئی تعظیم کھڑا نہ ہو تو ہرگز ہرگز دل میں قدورت یعنی میل نہ لائیں اے ہمارے پیارے اللہ حضرت وجل ہمیں اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ ہر مسلمان کو سلام کرنے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سرما لگانا ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا بھی ثواب حاصل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرما سوتے وقت استعمال فرماتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمائے اسمد کی تین سلایاں لگایا کرتے تھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے لہذا ہم رات کو جب بھی سویا کریں ہمیں سرما لگانا نہ بھولنا چاہیے سوتے وقت سرما لگانے میں یہ مسلحت ہے کہ سرما زیادہ دیر آنکھوں میں رہتا ہے اور آنکھوں کے مسامات میں سراہیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ابن ماجہ کی روایت میں ہے تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور کے اگاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سرما اسمت کی فضیلت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ سرما آمین رضی اللہ تعالی عنہا بی بی کے دلارے ہم بے قصوں کے سہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خود بھی استعمال فرمایا اور اپنے غلاموں کو اس کے استعمال کی ترغیب دلائی اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اور اس کے فوائد بھی رشاط فرمائے لہذا ہو سکے تو سرما اس ہی استعمال کرنا چاہیے حاجی سے مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرما اسمد بینائی کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پلکوں کے بال بھی اگاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسمد یہ اسفہان میں پایا جاتا ہے اور ہمارے کرام فرماتے ہیں اس سرمے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور مشرقی ممالک میں پیدا ہوتا ہے بہرحال اسمد کا سرما میسر آئے تو یہی افضل ہے ورنہ کسی قسم کا بھی سرما ڈالا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل تھا تاہم بعض روایات میں سیدھی آنکھ مبارک میں تین سلائیاں اور بائیں میں دو کا بھی ذکر آیا ہے اور شمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح بیان کیا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں دو دو سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے پہلے دو سلائیاں دائیں آنکھ میں پھر دو سلائیاں بائیں آنکھ میں اور ایک سلائی سرمے کی آدھی دائیں آنکھ میں اور آدھی بائیں آنکھ میں لہذا ہمیں مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر سرمہ استعمال کرنا چاہیے یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں کبھی دائیں آنکھ میں تین اور بائیں میں دو تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیں تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ شاء اللہ ارض تینوں سنتیں ادا ہو جائیں گی یہ بھی بات یاد رکھیے کہ تکرین کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے ہی شروع فرماتے لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں پھر بائیں آنکھ میں اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں ہر بار سرما سوتے وقت لگانے کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجب نہیں کہ لکھا لوہ کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں گبار آپ میں کو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فکر فرمائے فرما آمین بجاہن نبی لمین سل